وہ ماکم اے نماکم تم اللہ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ له بصیر لہو ملکسماوات ولعد الله عل اللہ يولج یول في النهار ويولج النهار في وہوا وهو عليم بذات صدور مقصد سور حدید کا یہ ترغیب عل الفاق سورت میں انفاق کی مال لگانے کی ترغیب دی گئی ہے یہ پانچ وجوہات کے ساتھ یہ پانچ وجوہات کے ساتھ اور پہلی وجہ آیت نمبر سات میں کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمہیں اس مال پر بٹھایا ہے تو اسی لیے مال لگاؤ تم اس میں مستخلف ہو یعنی تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا گیا ہے اور مال لگانے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے یہ مال تمہارے پاس بطور امانت کے ہے تو خرچ کرو دوسری وجہ آیت نمبر دس میں کہ تم مال کیوں خرچ نہیں کرتے بلاخر اسے اللہ ہی کے لیے باقی رہنا ہے ول اللہ ہی میرا تیسری وجہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا مال تمہارا ہے لیکن اللہ کو قرض دے دو اور وہ تمہیں اس کا اجر وہ ضرور دے گا چوتھی وجہ آئےت نمبر بیس میں مال کی حقیقت کیا ہے یہ تو لبن وَلََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ وظینتن وطف كرن وطق صرن فلام یہ تو کھیل تماشا ہے اور آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ اور مال بڑھانے کا ذریعہ مال کی عقیقت کیا ہے اور پانچوی وجہ آيت نمبر 22 میں کہ اگر تم نے اس لیے خزانہ کر رکھا ہے اور جمع کر کے رکھا ہے کہ کل کو کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس مال کی وجہ سے مجھ سے ٹل جائے گی تو جو مصیبت لکھی ہے وہ تو آ کے رہنی ہے اور وہ تو تمہیں ضرور پہنچے گی سورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ یہ چوبیس آیت تک جس میں ترغیب الافاق بالوجوہ وجوہ الخمسہ اور سورت کا دوسرا حصہ آیت پچیس سے آخر تک آیت انتیس تک جس میں ترغیب جہاد ہے کہ میں نے لوہا پیدا کیا تھا تاکہ تم اس کے ذریعے جہاد کر سکو لیکن تم نے رہبانیت کو ترجیح دی اور سورت کے بالکل آخر میں سورت کے بالکل آخر میں مضمون اس طریقے پر ختم کیا جائے گا کہ چاہیے یہ کہ تم لوگ اہل کتاب یہود و نصارہ کہ ان کی ضد میں ایمان لاؤ اور تم لوگ ان کی ضد کی وجہ سے دین پر ڈٹ جاؤ چاہیے یہ کہ غیرت دکھاؤ اور اسی غیرت ایمانی کی وجہ سے ان کی مخالفت میں تم لوگ دین پر ڈٹے رہو اور ایمان لے آؤ سورت کی پہلی چھ آیات یہ بطور تمہیت کے ہیں اور ان تمہید میں توحید دعوی توحید تصبیح کے ساتھ اور اس پر پانچ عقلی دلائل یہ بیان کیے گئے ہیں یہ دس صورتیں ہیں سورہ تحریم کے آخر تک کہ جی اس پارے اس پارے کی آخری صورت اور اگلا پارا پورا جس میں نو صورتیں ہیں تو یہ دس صورتیں کل ملا کر ان کا ایک ہی دعوی ہے وہ ہے ترغیب الجہاد والانفاق دیگر بھی ساتھ ضمنی موضوعات ہیں لیکن ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ دو مقاصد ہیں جہاد اور انفاق یہ ان دس صورتوں کا بنیادی مقصد ہے پھر ان دس صورتوں میں پانچ صورتیں یہ سبحا بحا اس تصبیح کے ساتھ یہ شروع کی جاتی ہیں اور انہیں مصبحات کہتے ہیں اور چونکہ یہ صورت یہ سب میں سب سے پہلے ہے تو اس صورت کو ام المصبہات بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان مصبحات میں جو سب سے بنیادی صورت ہے تو وہ یہ صورت ہے یہ سب اللہ ما فی سماواتی والارضی یہ پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے خاص اللہ کے لیے وہ چیزیں جو اوپر آسمانوں میں ہیں والارضی اور نیچے زمین میں وہول عزیز الحکیم اور یہ اللہ غالب حکمت والا ہے یہ کائنات میں خواہ اوپر آسمانوں میں مخلوق ہے خوا نیچے زمین میں ہے تو ساری مخلوق وہ اللہ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں اس سے پہلے صورتوں میں یہ گزرا تھا کہ کل قد عالمہ صلاح اسی طرح ولا کل لاتف کہ سورہ ہم بنی اسرائیل میں کہ یہ تمام مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا وہ نہیں سمجھتے سبح حل ما فِ سماواتے اور تسبیح یہ بالکل سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہی ہم نے کہا تھا جب ہم الحمد کا معنی کر رہے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریفیں اور ہر قسم کی حمد یہ اللہ کے لیے ہے تو ہم کہتے ہیں تو وہاں پہ جو معنی ہم نے ذکر کیا تھا تو اس کے اس کے دلیل میں ایک دلیل ہم نے یہ بھی پیش کی تھی کہ جب تمام تعریفیں اور ہر قسم کی تعریفیں خواہ وہ غیروں کی ہوں مخلوق کی ہوں وہ بھی اللہ ہی کے لیے کہی جائیں گی تو پھر قرآن میں جو سبحان اللہ اور یا سب یوسب یہ الفاظ آتے ہیں تو پھر ان میں اللہ کو ان صفات بعض صفات سے پھر پاک قرار دیے جانے کا اقرار کیوں کرتے ہو کہ اللہ بعض صفات سے پاک ہے کیونکہ الحمد میں تو تم نے ہر قسم کی صفات اللہ کے لیے ثابت کر دی خواہ و مخلوق کی صفات ہوں تو پھر سبحان اللہ عما یہ سفون پھر بعض صفات سے اللہ کی ذات کو تم کیوں پاک قرار دیتے ہو تو وہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ عجز کی صفات سے پاک ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ الحمد میں صرف ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت کریں کہ جو اللہ کے شایان شان ہیں اسی لیے ہم معنی میں وضاحت کرتے ہیں کہ تمام تعریف خدائی کی تمام تعریف الوحیت کی للہ خاص اللہ کے لیے ہے السماوات والارضی باقی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے اسی لیے حدیث میں یہ دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں کبھی بعض معصور دعاؤں میں یہ لفظ آتا ہے اللہ ملک الحمد کلو کہ اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں تو وہاں پہ لقل الحمد کلو مراد ان تعریفوں سے کہ وہ تمام تعریفیں اور تمام صفات وہ جو اللہ کے شایان شان ہیں اور کبھی اللہ کے پیغمبر وہ فرماتے تھے کہ اللہ ملک حمد کما انت اہلوح کہ اے اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں تیرے لیے حمد ہے وہ جس کا تو لائق ہے یعنی جو آپ کے شایان شان ہیں اور جو آپ کے مناسب ہیں اسی لیے ہم کبھی معنی میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مناسب تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی خدائی کی تعریفیں الوحیت کی تعریفیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں سب حل ما فی سماوات باقی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے خاص اللہ کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہیں اور وہ جو نیچے زمین میں ہیں اور یہ اللہ غالب حکمت والا ہے اب ان پر دلائل لہو ملک و سماوات ولا خاص اسی اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی ولدی اور زمین کی یح و یمیت وہ زندگی دیتا ہے وہ یمیت اور موت دیتا ہے زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے وہ ہوا اللہ کلشین قدیر اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے یہ اللہ یہ سب سے پہلے ہے و اور یہ سب سے بعد میں ہے وہ اور یہ اللہ یہ ظاہر ہے ولباطنو اور یہ اللہ چھپا بھی ہے وہ بھی کلش علیم اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر جاننے والا ہے سی مسلم کی حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو یہ صفات ہیں یہ چاروں خود ان کی وضاحت کی ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے انت الاولو کہ اے اللہ تو سب سے پہلے ہے ان اور تجھ سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں یعنی یہ, یہ کائنات یہ زندگی اور یہ پوری کائنات یہ دنیا ان اس سے پہلے اللہ ہی تھا اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی انت الاول تو پہلے ہے سب سے پہلے اور تجھ سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں وانت الآخر اور اے اللہ تو سب سے بعد میں ہوگا فلیس باعد کشیئن اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ تیرے بعد آئی گی وانت الظاہر اور اے اللہ تو ظاہر ہے فلیس فوق کشیئن تو ظاہر کا معنی کہ تو تج سے اوپر کوئی چیز ہے نہیں اے اللہ تو ظاہر ہے اور تمہارے اوپر کوئی چیز نہیں ہے باطن اور اے اللہ فلح سدون کش اور تیرے آگے کوئی چیز وہ آڑ نہیں بن سکتی اور اے اللہ تو باطن ہے مخلوق سے پوشیدہ ہے تو کیا باطن اس کا یہ معنی کہ وہ مخلوق سے بالکل ایک آڑ میں ہے اور وہ کسی چیز کو نہیں جانتا اسی لیے آگے کہا کہ وہ ہوا بک الش علیم اگرچہ وہ مخلوق سے پوشیدہ ہے اور یہ بعض مفسرین ظاہر اور باطن کہ ظاہر ہے باعتبار دلائل کے کائنات کا یہ ایک ایک ذرہ یہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے وہ اتنا ظاہر ہے لیکن باطن ہے بے اعتبار ذات کہ آج تک مخلوق نے اسے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ہوا بکل لش علیم باوجود ان صفات کے وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے ہر ایک چیز کو وہ جاننے والا ہے وہ ہوا بکل لش علیم ہودی خلقت سماوا تل اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستت ایام چھ لمحوں میں ایام جمع ہے یوم کی اور یوم بمانے لمحہ اس سے پہلے کئی جگہوں پر ہم نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ یوم بمانے لمحہ مفسرین کے حوالے بھی ہم نے ذکر کیے تھے سمس طوا آرشی اور پھر یہ اللہ یہ برابر ہے اپنے آرش پہ یہ اللہ اپنے آرش پہ برابر ہے اور یہ اسماؤ صفات میں سے ہے اسماؤ صفات میں سے کہ ہم ان چیزوں کی کیفیت وہ نہیں جانتے کہ وہ آرش پر کیسے برابر ہے امام مالک سے اسی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کئی العرش اللہ اپنے آرش پر وہ کیسے برابر ہے امام مالک نے یہی جواب دیا تھا کہ ال استوا معلوم استواء استفاع قرآن سے معلوم ہے کہ اللہ نے جا بجا ذکر کیا ہے والکیف مجہول ان تم جو پوچھ رہے ہو کیفیت اس کی کیفیت وہ نامعلوم معلوم ہے وہ مجہول ہے وہ سوال ون بدعت اور اس کے بارے میں پوچھنا اور اس سوال کو اس, اس کا جواب خریدنے کی کوشش کرنا یہ بدعت ہے بےدعت کیا مانا کہ اللہ کے پیغمبر سے صحابہ کرام نے اس قسم کے سوالات نہیں پوچھے بس اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے سم العرش لیکن بعض علماء نے اس میں تعویلات بھی کی ہے اور وہ تعویلات یہ ہیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور یہ صرف لوگوں کے سمجھانے کے لیے ورنہ جو اصل اس سلسلے میں جو قول وہ اختیار کرنا چاہیے اور وہ یہی کہ جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے اور مناسب ہے تو اسے اسی طرح چھوڑنا چاہیے لیکن بعض علماء لوگوں کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ اس کی تعویل کرتے تھے اور وہ یہ کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنی کائنات کو محمل اور بیکار چھوڑ دیا ہے جس طرح عام طور پہ مشرقین کا خیال ہے کہ پھر یہ ذمہ داریاں یہ باباؤں کو سونپی ہیں ایسا نہیں ہے سم پھر وہ جی اپنے عرش پر مستوی ہے یعنی کیا مطلب پھر اپنے عرش پر اپنے تخت پر وہ غالب ہے اور وہ اپنی پوری کائنات کا وہ انتظام وہ سنبھال رہا ہے جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی اپنی رعایت سے اور اس کی کرسی وہ بڑی مضبوط ہے اس کا مطلب یہ کہ پوری یہ سلطنت یہ اس کے کنٹرول میں ہے تو یہاں پہ بھی سم مست الارش اور پھر وہ قائم ہواشی عرش پر وہ تخت شاہی پر یا فی دے اور آرش پر بیٹھ کر بھی یعلم ما جف فی دے جانتا ہے اللہ وہ چیزیں کہ جو داخل ہوتی ہیں زمین میں زمین میں اگر کوئی زمیندار اور کوئی کاشکار وہ بیج ڈالتا ہے دانہ ڈالتا ہے تو اللہ وہ بھی پتا ہے اسی طرح اگر زمین میں روزانہ لاکھوں کی بنیاد پر مردے وہ داخل کیے جاتے ہیں اور دفنائے جاتے ہیں اللہ کو وہ بھی پتا ہے یہ جو حقیر مخلوق ہے چونٹیاں ہیں حشرات ہیں انہوں نے اگر زمین میں اپنے بل بنائے ہیں تو اللہ کو وہ بھی پتا ہے ایسی عالم ذات ہے ومایخ رجمن ہا اور وہ جو نکلتا ہے اس زمین سے زمین سے پودے نکلتے ہیں زمین سے خزانے نکلتے ہیں زمین سے پانی نکلتا ہے اور زمین سے جو بھی چیز وہ نکلتی ہے جو مخلوق وہ زمین کے اندر پناہ لیے ہوئے ہے اور پھر وہ نکلتے ہیں تو اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے اور وہ جو اترتا ہے اوپر سے وہ بارش کی صورت میں ہو یا فرشتے ہوں جو اوپر سے اترتے ہوں یہ تمام جتنے فیصلے اللہ سب کو جانتا ہے ومایا اور جو اور وہ جو چڑھتا ہے اس آسمان میں اللہ کو اس کے بارے میں بھی پتا ہے انسانوں کے اعمال یہ چڑھتے ہیں اوپر فرشتے چڑھتے ہیں اللہ کو اس ایک ایک چیز کے بارے میں علم ہے وہ ہوا معکم اے نماکن تم اور یہ اللہ تمہارے ساتھ ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے حالانکہ وہ اپنے عرش پر بھی مستوی ہے لیکن یہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے کہ وہ قادر ہے کسی بھی وقت تمہیں پکڑ سکتا ہے اور وہ او نماکن تم جہاں کہیں پہ بھی تم ہو اور یہ لفظ یہ اس کے بعد والی صورت میں پھر دوبارہ آئے گا وہاں پہ اس کی اچھی تشریف ہم کر لیں گے وہ ہوا ماکم اے نماکن تم جہاں کہیں پہ بھی تم ہو واللہ بما تامل بصیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے لَهُ ملک السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اسی اللہ کے لیے اور جارے مجرور مقدم کیا ہے تخصیص کے لیے کہ خاص اسی اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی ولاد اور, اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں العمور سارے کام سارے کام یہ اللہ ہی کی طرف یہ لوٹائے جاتے ہیں وہ جو شیخ احمد کا خواب ہے کہ جس میں بہت سارے امور اس خواب میں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو بعض اعمال جو ہیں تو وہ پیش کیے جاتے ہیں اور والا عقیدہ بنایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو یہ من عقیدہ ہے سارے کام یہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں بچپن میں بازاروں میں کوئی نہ کوئی شخص وہ ایک فوٹو کاپی وہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیتا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ ایک خواب مدینہ میں شیخ احمد نے خواب دیکھا کہ اس ہفتے اتنے لوگوں کی موت ہوئی اتنے لوگوں کی موت ہوئی اور شیخ احمد لوگوں کو بتا دو کہ وہ نمازیں پڑھا کریں زکوۃ دیا کریں صدقہ خیرات کیا کریں اور یہ خواب تھا یہ آج سے یہ تیس پینتیس سال پہلے یہ ہم بازاروں میں یہ دیکھا کرتے تھے پھر اور کافی اثر بھی کرتا تھا کہ شیخ احمد نے خواب دیکھا ہے لیکن یہ تقریباً ہر مرتبہ جب بھی بازار جاتے ہر سال ہی اسی طرح ہوتا پھر جب ہم نے کتابیں پڑھی تو ایک عالم ہے ہندوستان کے علماء دیوبند میں سے مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی کفایت اللہ دہلوی ان کا بڑا اچھا فتح ہے کفایت المفتی مفتی کفایت اللہ یہ پاکستان کی آزادی سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے اسی 1940 اور یہ جو پچاس یہ جو دہائی ہے اسی میں ان کا انتقال ہوا ہے تو کفایت المفتی میں وہ ایک جلد میں وہ یہ کہتے ہیں حالانکہ ان کا انتقال یعنی 1940 کی دہائی میں ہوا ہے پاکستان کی آزادی سے پہلے تو کفایت المفتی میں وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں ان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جی ہم جب بازار میں چلتے ہیں تو بازار میں کوئی نہ کوئی شخص وہ ہمیں شیخ احمد کا ایک خواب جو ہے وہ پکڑا دیتا ہے کہ شیخ احمد نے مدینہ میں خواب دیکھا ان سے یہ سوال کسی نے 1930 کے لگ بھگ یہ پوچھا ہے تو مفتی صاحب اس سائل کو جواب میں کہتے ہیں کہ میری پیدائش یہ 1800 وہ جو ستر کی دہائی ہے جس جس دہائی میں قائد اعظم اور علامہ اقبال یہ پیدا ہوئے تھے تو وہ اس دہائی کا حوالہ دیتے ہیں کہ میری پیدائش یہ اس دہائی میں ہوئی ہے اور ہم جب بچپن میں چھوٹے تھے تو یہ خط یہ اس دور میں ہمیں بھی پکڑایا جاتا اور یہ ہمیں بھی بتایا جاتا یعنی یہ خط شیخ احمد کا یہ پتہ نہیں اٹھارہ سو ستر اور اٹھارہ سو اسی سے تو مفتی کفایت اللہ دہلوی وہ بیان کر رہے ہیں بلکہ یہ چلا آ رہا ہے اور آج پتہ نہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے اسی طرح کی یہ خواب اور یہ چیزیں اب تو خیر زمانہ بدل گیا ہے اب تو واٹس ایپ کے ذریعے ہی کہ یہ اتنے گروپس میں یہ پھیلائیں اور اتنے لوگوں میں یہ پھیلائیں اور یہ تمام حالانکہ اس میں جو سب سے قرآن اور سنت کا جو مخالف عقیدہ ہے تو وہ یہی کہ ایسے بہت سارے اعمال ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر پر پیش کیے جاتے ہیں وہ الامور اور قرآن کہتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام یولی جل فناری وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وہار فل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہ ہوا علیم بداط اور یہ اللہ خوب جانتا ہے سینوں کی باتوں کو سینوں کے رازوں کو اللہ یہ خوب جانتا ہے یہاں تک تمہید تھی سب بحل اللہ سماوات باقی بیان کرتی ہیں اللہ تعالی کے لیے وہ چیزیں وہ مخلوق جو اوپر آسمانوں میں ہے اور نیچے زمین میں اور یہ اللہ غالب حکمت والا ہے خاص اسی اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وہ زندہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے یہ اللہ سب سے پہلے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں اور یہ اللہ سب سے بعد میں ہے اور اس کے بعد کوئی چیز ہے نہیں اور یہ اللہ ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اور یہ اللہ باطن ہے کوئی چیز اس کے سامنے وہ آڑ اور رکاوٹ نہیں اور یہ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو چھ لمحوں میں اور پھر وہ برابر ہے اپنے آرش پر جانتا ہے وہ جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور وہ جو نکلتا ہے اور اعتبار سے جہاں کہیں پہ بھی تم ہو اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے اور خاص اسی اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور یہ اللہ خوب جانتا ہے سینوں کے رازوں کو واخر داوانا رب العالمین